آج کے سبق میں آپ لام ال کا قاعدہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے لام ال کا قاعدہ آپ سمجھ لیں ال جو ہے یہ حرف فو تعریف بھی کہلاتا ہے یاد رکھیں اسم کی دو قسمیں ہیں اسم عام اور اسم خاص اسم عام کو جب اسم خاص بناتے ہیں تو اس سے پہلے ال لگاتے ہیں الف لام لگاتے ہیں جس کی وجہ سے اس لفظ کے اندر اس نام کے اندر حرکات میں تبدیلی رورما ہوتی ہے مثلا دو پیش تمنی ہو تو ایک پیش بن جاتا ہے دو زبر سے ایک زبر اور دو زیر سے ایک زیر اب اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ اٹھائیس حروف کی یوں تقسیم کی گئی ہے کہ چودہ حروف تو قمری ہیں جہاں کے اظہار ہوتا ہے اور چودہ حروف شمسی ہیں آئیے پہلے جو حروف قمری ہیں وہ آپ سن لیں حمزہ با با با غوائن غوائن غوائن حا حا حا جیم کی हا. हا. یہ تو حروف قمری ہیں اور چودہ ہی حروف شمسی ہیں اور وہ ہیں پود दा, दा, ان دونوں و میں یاد رکھیے کہ یہ جو چودہ حروف قمری ہیں جب ان میں سے کوئی لام کے بعد آئے گا الف لام کے بعد آئے گا تو وہاں لام کا اظہار ہوگا لام پڑھا جائے گا قمر کہتے ہیں چاند کو اور جب چاند نکلتا ہے تو سات ستارے بھی نکلتے ہیں ان کی روشنی آتی ہے اسی طرح جب حروف قمری میں سے کوئی حرف آتا ہے تو لام ماند نہیں پڑھتا بلکہ لام کا اظہار ہوتا ہے لام پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حروف شمسی ہیں ان کے متعلق یاد رکھیں کہ شمس سورج کو کہتے ہیں جب سورج نکلتا ہے تو چاند اور ستارے ماند پڑ جاتے ہیں اسی طرح ان حروف میں سے جب کوئی حرف اس اسم کے اندر آتا ہے اور اس سے پہلے لام لام جب لگاتے ہیں تو لام پڑا نہیں جاتا ماند پڑ جاتا ہے تو لہذا ان دونوں کی یہ پہچان یاد رکھیے کہ حروف قمری میں لام پر جزم ہوگا اور حروف شمسی میں وہاں جو حرف ہوگا حرف شمسی ہوگا اس پر شب آئے گا لہذا آئیے پہلے جو اظہار ہے حروف قمری میں ان کی مشق کر لے پہلی مثال حمزہ کی ہے جیسے حمزہ آ جائے تو لام پڑا جائے گا الارض باقی مثال الدا ال کی مثال الغفور الغفور مثال الحلیم الحلیم جيم كمثال الجليل الجليل كاف كمثال الكريم الكريم كمثال الودود, الودود. كمثال الخبير الخبير ه الفتاح. الفتاح عين كمثال العليم, العليم. خوف کی مثال القیوم القیوم یا کی مثال الیوم, الیوم میم کی مثال الملک الملک ہا کی مثال الہادی الہادی اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ چودہ حروف قمری جب آئے تو لام کو ہم نے پڑھا یعنی لام کا اظہار کیا اب تھوڑی سی مشق آپ حروف شمسی کی کر لیں کہ جب علیف لام کے بعد حروف شمسی میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں علیف لام میں لام نہیں پڑا جائے گا بلکہ طع مشدد آئے گا یہ اس کی پہچان ہے جیسے آپ دیکھیں پہلے تو کی مثال یہ حروف شمسی ہیں قو کی مثال اب تو اس کو الفی بات نہیں پڑیں گے بلکہ لام غائب ہو جائے گا اسی طرح سا کی مثال صواب الصواب نہیں ہوگا اور سبور الصبور نہیں پڑھیں گے اسی طرح را کی مثال الرحمن الرحمن الرحمن پڑھنا غلط ہے خا کی مثال اطواب الطواب غلط ہے بعد کی مثال اب البحا پڑھنا غلط ہے زال کی مثال الکر ال ال نہیں ہوگا نون کی مثال النجوم النجوم النجوم نہیں ہوگا لکھنے میں یہ لام آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا ضال کی مثال ادینو دینو, اد دینو ال دین نہیں ہوگا سیا یہ شین کی مثال ہے اس میں بھی السیات نہیں پڑھیں گے اومین یہ وا کی مثال ہے اس میں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا از زبور از زبور از زبور یہاں بھی لام نہیں پڑھا جائے گا لکھا جائے گا شین کی مثال اشکور الشکور لام نہیں پڑھا جائے گا الشکور نہیں ہوگا اشکور اب لام کی مثال الل یہ دیکھیے پہلا لام لکھا تو گیا لیکن پڑھا نہیں جائے گا یہ حمزہ بشکل علیف اس لام سے تشدید کے ساتھ ملے گا یہ لائل کو ہم نے جب خاص بنایا خاص اسم بنایا تو لائل کے بجائے الل پڑا ہم نے یہ تھی مثالیں حروف شمسی کی کہ جن میں جو حرف شمسی ہے وہ تشدد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور لام نہیں پڑھا جاتا یعنی ادغام ہوتا ہے حروف شمسی میں ادغام ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ہاں شاباش تو پیارے بچوں آج کے سبق میں آپ نے حروف شمسی حروف قمری کے بارے میں پڑھا چودہ حروف ادر استعمال ہوتے ہیں اور چودہ دوسری طرف استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے